اس صورت میں دلائل اقلیہ ہوں. اکان لننا سے اجبن شکوا مسدن پورا رسوخال شاہر المبین مشرقین کی بےودگی نمبر ایک کتاب کی کیا لوگوں کو اس میں تعجب ہے کہ ہم نے وہی کر دی ہے انہی میں سے ایک مرد کی طرف اور ان کو یہ کہا ہے کہ انشیری ناس لوگوں کو ڈراؤ ماننے والوں کو مبارک دو کہ تاکید کے لیے کا صدقیں پختارا راسخ ہو کر آنا ہے رب کے پاس قدم مبارک ہوگا ان کا قدم قدم پہ مبارکیں ملیں گی ان ایمانداروں کو حالانکہ کافر اب یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا جادوگر ہے کلم کلم دلیل ان کے جھوٹے ہونے کی تاکہ رب تمہارا وہ ہے جس نے بنایا آسمانوں زمینوں کو چھ دن میں پھر متوجہ ہوا عرش کی طرف نظام سب کرتا ہے ہر معاملے کا کوئی نہیں سفارش کرنے والا اجازت کے بغیر بول بھی کو نہیں سکتا ان تمام صفات کا مالک یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے پاں اسی کی بات کرو فلا تذکرو اسی کی طرف لوٹنا ہوگا تمہارا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ ابتدا کرتا ہے نا بنانے کی تو پھر لوٹائے گا بھی وہی تاکہ بدلہ دے ایمانداروں کو انصاف کے ساتھ اور جو کافر ہیں ان کو انصاف کے ساتھ شراب امن ہمیمن کالتا پانی اور عذاب دردناک کفر کی پاداش میں وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو نری روشنی ول کا نورن اور کمر کو چمکنے والا وقت در وہ اور ان کی منزلیں بھی مقرر کر دی اٹھائیس منزلیں ہیں چاند کی جس میں وہ چلتا ہے لتا عمون تا کہ جان لو تم گنتی سالوں کی اور حساب کتاب کی جانو اور یہ امر واقع ہے کہ نہیں بنایا اللہ نے یہ چیز مگر واقعیت کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرتا ہے آجات اپنی جو اکاؤنٹ جاننے والی ہے یہ بھی تو دلیل کم ہے کہ رات کا دن کا مختلف ہونا یا جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں بنایا ہے یہ متقی قوم کے لیے کافی ہے ہدایت کے لیے تاکہ وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہمارے ملاقات کی اور راضی ہو گئے حیاتی دنیا پر اور دل لگا بیٹھے ہیں اس کے ساتھ <تصفح> <تصفح> لذیل ہم انایات ناغا اور وہ لوگ بھی جو ہماری آیات سے بالکل غافل ہیں آیات سے غافل ہیں روایات کی طرف دوڑتے ہیں حکایات ہی کی طرف دوڑتے ہیں کسی کہانیوں کی طرف دوڑتے ہیں ان کو دلچسپی نہیں تو صرف ہماری آیات سے نہیں ان لذین آپ علاقے کلپ وہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا کیونکہ کمائی ان کی ایسی ہے تاکہ وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور امر اچھے کیے ہیں اس حال میں کہ ہدایت دی ہے ان کے رب نے ان کے ایمان کی وجہ سے یہ یہ حال کے معنی میں ہے تجری متابل ہال جاری ہوگی ان نیچے نہ لے اور پھر وحشت میں جا کے ان کی پکار یہی ہوگی سبحان اور ایک دوسرے کو تحفہ یہی ہوگا سلام سلام اور آخری دعا یہ ہوگی ان رب العالمی حدیث میں بھی آیا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العائے الحمد افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل دعا ہے جو یا افضل دعا بشتیوں کی یہی ہوگی کہ الحمدللہ رب الحمد للہ حب العالمیل اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے برائی بھیجنے کی بجہ خیرے ان کا جلدی مانگنا جو ہے اچھائی کو وہ کہتے ہیں کہ جلدی لے آؤ برائی وہ, وہ عذاب جس کی دھمکی دیتے ہو اگر اللہ جلدی کرتا نا لکوز یا الحم اجلحم تو ختم کر دی جاتی ان کے عزت زندہ ہونے کی تباہ کر دیے جاتے نظر الَّذِينَ لَا یار جو لکھانا ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی کس میں چھوڑ رہے ہیں فیم یاد ہے ان کی سرکشی میں یا محول بالکل اندھے اور حیران ہو کر چل رہے ہیں وَإِذَا رام الْإِنسَانَ انسان جب پہنچتا ہے انسان کو کوئی دکھ تو پھر دال ساری ہوا اس کی نکل جاتی ہے جو پہلے آنے سے پہلے کہتے ہیں حضرت کی کہ نے ہمیں بچایا باپ باپلفن شاہ نے بچایا فلاں نے بچایا اور جب بیماری آ جائے نا اور دکھ آ جائے پھر وہ بلانے لگ جاتا ہے اپنے پہلو پر لیٹ کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر ہر ہار لحاظ سے وہ مجھے پکارتا ہے اور پھر جب ہم اس سے دور کر دیتے ہیں تکلیف تو پھر مرا مر کا علم جدونا یوں اکر کے گزر جاتا ہے جیسے کہ اس کو ہمارے ساتھ کبھی کام پڑا بھی نہیں الر مس کزالفین یوں ہی ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھکا دیا کرتے ہیں للمسرفین مشرقین کے لیے وہ آمار جو وہ کرتے ہیں خدا کی قسم ہم نے ہلاک کر دیے بہت ساری بستیوں جماعتوں کو تم سے پہلے جب کہ انہوں نے ظلم کیا حالانکہ آ چکے تھے ان کے پاس رسول ان کے کھلم کھلی دلیلیں لے کر مگر کاش کہ وہ ایمان لے آئے نہ یوں ہی ہم بدلا دیتے ہیں قوم مجرمین کو پھر بنا دیا ہم نے تم کو بادشاہ زمین میں ان کے بعد ہو مکے والے ہو موزی ہو لنزرا کر تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وہی ذات لم جب پڑھی جاتی ہے نم پر آیات ہماری کلم خلن کھلی وہ بے لوگ کیا کہتے ہیں جن کو ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں اتفے قرآن غیر حال یہ قرآن ہمیں نہیں بچتا او بدل ہو یہ اس کو تبدیل کر دے جہاں اس قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ایک غیر اللہ کی نظر نیاز حرام ہے گیارہویں بارہویں حرام ہے و پکار غیر اللہ کی حرام ہے اس لیے ہمارا تو سارا مذہب ہے اسی گورکھ دھندے پر جس کو یہ قرآن برداشت نہیں کر سکتا اس لیے یہ قرآن نہیں چاہیے ہمیں او بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دیں یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ قرآن مقدس جو ہے اس کی اتنی تعظیم ہے کہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ آپ اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دے جب پڑھا جا رہا ہو یہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر بھی اسی کتاب کے تابے ہیں یہ بڑا سخت حکم ہے آپ اس کو تبدیل کر دیں یہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں سنتا کم از کم اتنا تو لکھ دے کہ صرف سلاح تو سلام سن لیتے ہیں یا اور کچھ نہیں سنتا بار یا تبدیل کرو یا قرآن کوئی اور لے آؤ آپ اللہ کا پاک پیغمبر جواب دیتا ہے کل ما یقون میری طاقت نہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو تبدیل کروں اپنی طرف سے اندوا میں تو اس کتاب کے پیچھے چلتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے معلوم ہوا اللہ کا پاک حرمبر اقرار کر رہا ہے کہ میں قرآن کے خلاف میری حدیث نہیں ہو سکتی میں اتباع کروں گا تو صرف قرآن پاک کی کیوں میری طرف وحی وہی کیا گیا ہے اللہ کے لیے وہی جلی جو ہے یہ قرآن پاک ہے اس کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ سکتا چاہے لوگ کہتے بھی پھر حکایات پہ روایات میں عمل کریں میری طاقت یہ نہیں ہے من تل کا ہے نفسی. اپنی طاقت سے میں اپنے دل لگانے سے کبھی قرآن مقدس کے خلاف نہیں کہہ سکتا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کہے مردے نہیں سنتے اور نبی فرمائے میں سن لیتا ہوں یہ تو سیدھا قرآن کی مخالفت ہے اللہ کی بغاوت ہے قرآن مقدس جو کچھ کہے گا میں اس کے پیچھے چلتا ہوں میری حدیث قتل قرآن پاک کے خلاف لے لا کار لا یون اس غیر اور بدل ہو کل ماں یون علی عنوبد لو میری یہ طاقت ہی نہیں ہے میری یہ شان ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کتاب اللہ کو تبدیل کروں اور اگر میں قرآن کے خلاف کہوں قرآن مقدس کے خلاف میں اگر کہوں تو مجھے خطرہ ہے عزاب ربی ربی عزاب وہ دن بڑا ہے جو قیامت کا اس دن اللہ تعالیٰ مجھے اصاب دے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کلو شاء اللہ تو فروا دے اب اگر میاں اللہ چاہتا تو میں یہ کتاب نہ پڑتا تم پر تمہیں اس کا ہم میں کبھی علم دیتا جنواتا بھی نہ تمہیں پتہ بھی نہ چلنے دیتا فقت لفظ تو ٹھیک میں اتنی عمر چالیس سال کی تمہارے اندر گزار چکا ہوں بے حیاؤ تمہیں شرم نہیں آتی چالیس سال کی میری زندگی میں میں نے کبھی اللہ کی بغاوت کی اب رسول بننے کے بعد میں خدا کی بغاوت کیسے کر سکتا ہوں کون زیادہ ظالم ہے جو کاڑ لے اللہ پر جھوٹ کو او کس بد آیات ہی یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے انفل مجرم اور قانون یہی ہے کہ ایسے مجرم کو اللہ معاف نہیں کرتا ویا بدوند اللہ ان کی بےودگی عبادت کرتے ہیں اللہ کے بغیر ان چیزوں کی جو ان کو نفع دیتے ہیں نقصان دیتی ہے پھر کیا کہتے ہیں ہا علا شفا اولا یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی قوم کسی پتھر کو بھی نہیں سجدہ کرتی جب تک اس پتھر میں کرنٹ نہ مان لے اتنے دیکھو نبی علیہ السلام کی قوم کی اللہ نے کیا تعریف کی ہے جس قوم کا فرد حضرت محمد الرسول اللہ ہو اس قوم جتنی پناک قوم کو نہیں ہو سکتا بے وقوفوں سے کبھی بے وقوفوں کو نہیں چنا اللہ نے دنیا کی اس کے لیے قوم تھی قریش وہ قریشن ہی اللہ تھی تسکن البہرا بہا سم بت قریشا اللہ تتر کو سمی نولا یتر کل قریش کو قریش اس لیے کہتے تھے کہ تمام قوموں کو ہڑپ کر جاتے تھے علم کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی ایسی قوم سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو چنا اب اللہ کے پاک پیغمبر جس قوم سے چنے گئے تھے اس قوم میں بڑے بڑے تمندار بڑے سردار بڑے اقابل بڑے رئیس تھے یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی پیغمبر کی قوم اتنی دانا نہیں جتنی محمد اور رسول کی قوم بنا کے اتنے دانا ہو کر اتنے اندھے تو نہیں تھے کہ پہاڑوں کو سجدہ کرتے یا پتھروں کو سجدہ کرتے اصل بات یہ تھی کہ ان کا عقیدہ تھا ہندوؤں والا اس وقت وہ قدیم مصر سے چلا رہا تھا وہ جس چیز کی دی عبادت کرتے تھے اس میں سمجھتے تھے اس معبود کا کرنٹ اس کے اندر موجود ہے کسی پیغمبر کے نام پہ اگر وہ تمثال بناتے تو یہی سمجھتے کہ ان کی روح کا تعلق اس کے ساتھ ہے حضرت صاحب کی بیٹھک پہ اگر سجدے کرتے تو یہی کہتے کہ یہ بیٹھک ان بزرگوں کے ارواح کی بیٹھک ہے جب تک کرنٹ نہ مان لیں دنیا میں کوئی قوم کسی مذہب کے لحاظ سے بھی ہو ان کا جو اللہ کے بغیر معبود ہوگا تو وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا روحوں کا کرنٹ مانتے ہیں اس لیے اللہ پاک کے اس بیان کے مطابق وہ کہتے تھے ہا اولائے اولا اشنا یہ جو ہے نا پڑے ہوئے بنائے ہوئے ہیں جن بزرگوں کے بوتا ہے ان کے روح اس کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے اس لیے وہ جہاں رہتے ہوں ہماری بات کو سنتے بھی ہیں سوڑتے بھی ہیں بخارتے بھی ہیں ایک اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بات مشرق کہتے ہیں نا کہ یہ جی بتوں کے حق میں آزاد ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بتوں کے ہاتھ میں مگر یہ بتاؤ بت ہوتے کتنے ہیں ایک بت یہ ہے کہ نہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بدھ کہتے ہیں ایک چروایا کھلا چروایا میں <تصفح> سائیکل سے آ رہا پہ ہوں اس نے سائیکل چلے گیا سے تو چوری چل چو کے سرا جلو مچ تھا میں چپڑ آتا ہوں کبیر کبھی وہ بیچارہ جو ہے نا ڈنڈا یہاں رکھ کے بکری چروا رہا تھا بالکل وہ کیا کہہ رہا تھا بیٹھا تھے میرا منجی رو سجڑا دے دے رہے تھے یعنی جٹ بھی جانتے ہیں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے اتنا فرق ہے جو بت لوگ بناتے ہیں وہ پلیت ہوتے ہیں جو بت اللہ بناتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اس لیے جو آدمی کہیں کہ جیا یہ تو آ بتوں کے لیے ہم بھی کہتے ہیں بتوں کے لیے مگر بت وہ جو اللہ نے بنایا ہے نبیوں کے ولیوں کے پیروں کے فقیروں کے ان بتوں کے متعلق ہے لہذا ہر لحاظ سے مشرق ذلیل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں اولا شفا یہ میاں اللہ کے دربار میں ہمارے کیا ہیں سفارشی ہیں اللہ فرماتا ہے کل اتنبال تم خبردار کرتے ہو اللہ کو اس چیز کی جو چیز لا یا لمفی سماوات وال جو آسمان اور زمین میں کچھ بھی نہیں جانتے چاہے وہ بت ہوں اوپر والے چاہے ہو نیچے والے لا یا لمف سماوات وال نہیں جانتے بعض لوگ یہ مانا اس لیے کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں مانا یوں کرتے ہیں جانتا ہی نہیں ہے جس چیز کو جس چیز کو اللہ جان یہ غلط بات ہے بیما کا تصور جو ہے یہ اس غیر اللہ پہ جائے گا کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ساتھ ان چیزوں کے جو وہ چیزیں جانتے بھی نہیں ہیں آسمان اور زمین میں یہ ہے مانا سبحان ہوا اما یوشر پور اللہ شریکوں سے پاک ہے اور بلند ہے ان بکواسات سے جو تم بکواس کر کے اللہ کا شریک بناتے ہونا سلا امتنوائے گا ایک وقت تھا کہ لوگ سارے کے سارے ایک دین پر تھے مشرق تھے تو بھی سارے ایک دین پر چرقی ملت پر مب تھے تو بھی سارے اس ملت توحید پر فخل بعد میں اختلاف پڑا ہے ون اللہ کل اگر نہ ہوتا وہ بول اللہ کا بولا ہوا جو قیامت تک کے لیے اللہ نے سچا کرنا تھا لکو یبین البتہ ان لوگوں کا معاملہ ختم ہم کر دیتے, و برباد کہا دیتے. أُنزلَ ربِّهِ اور ان کی کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پر آگے رب کی طرف سے تو فرما دے ان غیب فنتا سے غیب تو ہے اللہ کے قبضے میں لہذا میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو غیب کا قانون یا وقت وہ میرے ہاتھ نہیں ہے فیضا سرحمت اس وقت چکھاتے ہم لوگوں کو اپنے دکھ کے بعد یعنی ان کے اجاڑے کے بعد ان کو آباد کرتے ہیں رحمت ہوتی ہے نا اجڑے ہوئے کو آباد کرنے کے لیے زرا ان کے اجڑنے کے بعد رحمتن ان کو آباد کر دیتے ہیں تو پھر ازا الحم مکر انفی آیات نام پھر کئی مکر کرتے ہیں ہماری آیات میں وہ جی جو آیات میں ہے نا لکھا ہوا کہ اللہ ہی مشکل خوشا ہے وہ اس لیے ہے کہ کہتے تو ہیں اللہ کے بزرگ اور مشکل خوشا اللہ ہوتا ہے مشکل اوشا ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور بیٹے دینے والا بھی وہی ہے روزی دینے والا بھی وہی ہے مگر اتنی بات ہے کہ بزرگوں کی جس طرح مرضی ہو اسی طرح دیتا ہے مکرون کی آیات پھر ہماری آیات میں کئی مکر کرتے ہیں کلو اصرا مکرا تو فرما دے اللہ بہت جلدی تعبیر کرنے والا ہے ن روسرونا یک تب نماتم جو کوئی تم تدبیریں کرتے ہو مکر کرتے ہو ہمارے رسول لکھ رہے ہیں <واللدی> <فل> <والبار> وہی ذات ہے جو لے چلتا ہے تم کو خشکیوں میں سمندروں میں حتی کہ جس وقت ہوتے ہو نا تم کشتیوں میں اور لے چلتی ہیں ان تمام سواروں کو سونی کھلی پاک ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ جا, جا احمل موت اور پانی کی موج ہر مکان سے ان کو کھیرتی ہے کبھی ادھر لے جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے وہ سنو انہی تب اور یقین ہو جاتا ہے ان کو کہ آج ہم غرق ضرور ہوں گے وہی تب ہم ہمیں کھیر لیا جائے گا اس کا سارے مشرقی بلاتے ہیں اللہ کو اتنا کس طرح خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں خالص طور پہ اور پھر کیا کہتے ہیں اور نجات دے دی نا اس گور سے ل نہن نہ میرا شاہ کرے ہم تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کریں گے فلما انجا جس وقت نجات دے دیتا ہے ان کو پھر دورتے ہیں تلاش کرتے ہیں زمین میں نہ حق گنجائش ہے یا او لوگو تمہاری بغاوت کا نقصان تمہارے اپنی جانوں پر ہے یہ چند روزہ حیاتی دنیا کی ہے مگر پھر لوٹ کے آنا ہوگا تمہارا ہماری طرف ہم تمہارے کرتوتوں کا خوب خوب بدلہ لے کر خبر دیں گے ان نما مسل حیاتی حیات دنیا حیاتی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی ہم اتارتے ہیں آسمان سے فخب ہی نبات العرض پھر زمین کے ساتھ مل جاتے ہیں انگوریاں نما یا قلون پھیر کھاتے ہیں اس سے لوگ بھی اور ڈنگر بھی حتیٰ کہ جس وقت پکڑ لیتی ہے اور گمان کرتے ہیں زمین کے مالک انہوں کا وہ بڑی طاقت ہو گئی ان کی اس پر لیل ونہا او نہارا آ جاتا ہے ہمارے کا گولا ایک رات کو یا دن کو بالکل گندم کٹی ہوئی کی طرح کا علم تک سے یوں لگتا ہے کہ وہ کب تک تھی بھی نہیں کزا لیکن یا رول یوں ہی کھول کھول کے ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے سلام اور اللہ بلاتا ہے تم کو سلامتی کے گھر کی طرف اور یادی معیشہ سرات مستقیم اور یہی معیشہ کامیاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی طرف مختلف معنی ہدایت کے آپ لکھ چکے ہیں ان کے لیے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہر چیز حسنا ہی حسن ہم دیتے ہیں وہ اور حسن سے زیادہ بڑھا کر بھی دیتے ہیں اور نہیں ونا یرح کو وجوہ ہوم اور نہیں ڈانپ لیتی سیاہی چہرے ان کے کو قطر الت کے ساتھ ولا ذلہ نہ ذلت اور ذیل اور قصحب الجنت یہ ہے کسب الس جو لوگ ہمیشہ برائی کماتے ہیں تو اس کی مثال جزا بھی ان کو ہوگی تو اس کے برابر برائی کی ہوگی و ذلہ اور چھال جائے گی ان کے چہروں پر مالہم من من اللہ من کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا گویا کہ ڈانپ لیا گیا ہے ان کے چہروں کو ایک اس سے رات اندھیری کے ساتھ اللہ کا صاحب اللہ یہ جہنمی ہے ہمیشہ رہیں گے جس دن ہم کٹھا کریں گے تمام کو ہم کہیں گے لل اشر مشرقوں کو کہیں گے مکانکم رقم ٹھہر جاؤ انتم تم اور تمہارے معبود بھی ٹھہر جائیں ہم نے تم سے کچھ پوچھوں کو کہیں گے مکان ٹھہر جاؤ ان تم اور تمہارے محبوت بھی ٹھہر جائیں ہم نے تم سے کچھ پوچھنا ہے پسند پہنا ہو پس توڑا ڈال دیں گے ان کے درمیان ان کی حد بندی کر دیں گے بعض اس طرف ہوں گے بعض دوسرے طرف ہوں گے فرق نہ بہنا وکال شرکا ان کے معبود کہیں گے بات سنو ماں کون تم ایاب ہم دعوی کرتے ہیں کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے نہ سور و بکار ہماری کرتے تھے نہ ہماری عبادت کرتے تھے نہ کوئی نیاز وغیرہ دیتے تھے وہ کہیں گے جی ہیں تو, تو آپ ہی پیر عبد القادی جی لانی صاحب جو ہیں یہ کھڑے یہ بالکل واقعی ہم تو پیر صاحب کے نام پر جیانوی دیتے تھے فلاں کرتے تھے یہ وہی اگر پیر ہیں تو پھر ہم تو مانتے ہیں کہ ہم ان کی بات کرتے رہے وہ حضرت صاحب کہیں گے کفا بل شہید بین و بینکم اللہ گواہ ہے ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ انکن نا ان کم ان عبادتکم کم لگا پھیلے بالکل ہم تو تمہاری سورو پکار سے بھی خبر ہے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہونا والے کا تبلو کلو نفس اس وقت تبلو جانچ لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے کیوں اس لیے کہ وہ واپس کیے گئے ہوں گے اللہ کی طرف جو ان کا حق سچ کا سر سرپرست ہے وزلو یفتر اور بھاگ جائیں گے ان سے جن کو جھوٹ موٹ کا بناتے تھے یفترون افطرا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ حضرت میاں کہتے تھے اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے عین ہیں اللہ کے غیر نہیں ہے ایک افطراع یہ دوسرا شیاطین کوئی شکل بن کے آتے تو اس کو کہتے کہ واقعی حضرت پیر ہیں حضرت خواجہ کھجر ہیں یہ خواجہ بیا ہیں یعنی کئی اختراع کرتے تھے اور اس کے نام پر تب وہ جا کے غیر اللہ کی نظر و نیاز یا پوجتے تھے اللہ فرماتے ہیں اس وقت سارے کے سارے تمہارے افترائی خدا ایک بھی میدان میں نہیں رہے گا اور جو اللہ والے ہوں گے وہ قسم کھا کے کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں کس نے سورا پکارا ہم کو اور کس نے نہیں سورا پکارا کل میں غرض کو کم میرا تو فرما دے دلیل اعترافی کون رسک دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے کون مالک ہے تمہاری آنکھوں کاروں کو کانوں کا اور آنکھوں کا اور کون ہے جو نکالتا ہے زندے سے مردہ مردے سے زندہ اور کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیریں جس کے ہاتھ میں ہیں تو وہ کیا کریں گے فسیا کو اللہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے بکول افلاطتہ کو پھر ان سے پوچھو نا پھر کیوں نہیں وہ تقوا اختیار کرتے ہیں مگر بات تو یہ ہے نا قرآن کہتا ہے ربوں کا یخ کو ما او ویختار تمہارا رب بھی ہے جو اپنی مرضی سے بناتا بھی ہے اور اپنی بنائی ہوئی چیز سے کسی کو کسی کام کے لیے چن بھی لیتا ہے چن لینا بھی اللہ کے بس اور بنا لینا بھی گویا بگاڑ سوار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں لے وہ کہتے تھے یہ تو ہم مانتے ہیں بگاڑتا بھی کون ہے اللہ سوارتا بھی پھر بھی تم مشرق ہمیں کہتے ہو دیکھو یہاں بھی تو اقرار کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ تم پھر بھی ہمیں مشرق کہتے ہو اور کافر کہتے ہو ہم کہتے ہیں بگاڑنے والا بھی اللہ سوارنے والا بھی اللہ مارنے والا بھی اللہ جلانے والا بھی اللہ بارش بسانے والا بھی اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا سب کچھ یہاں بھی کرار کر رہے ہیں مگر پھر وہ مشرق کیوں آئے اللہ فرماتے ہیں بات ہے ما یشا کی تم کہتے ہو سب کچھ کرتا ہے کرتا ہے جس طرح یہ کہیں اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ کرتا ہوں جس طرح میں خود چاہوں اتنا فرق ہے وہ کہتے تھے جس طرح ہمارے بزرگ کہیں کرتا تو اللہ ہے مگر جس طرح بزرگ کہیں اللہ فرماتا ہے, یہ بات غلط ہے ان رب کا یا علم یا ربو کو ما یشا وہ اختار ما میں جس طرح چاہوں میں اسی طرح کرتا ہوں کسی کے کہنے سے میں کچھ نہیں کرتا نہ نبی کے کہنے سے نہ ولی کے کہنے سے نہ پیر کے کہنے سے یہ فرق تھا اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم اب بھی کافر ہو سارے کمالات اللہ کے مانتے ہو تب بھی تم مشرق ہو کافر ہو جب تک یہ نہ مانو کہ سب کچھ کرتا بھی اللہ اور کرتا بھی جس طرح اپنی مرضی ہو کرتا ہے ہاں جی ہزار کو رب کو ملح یہ ہے تمام سفتوں کا مالک رب تمہارا فما ذا الحق فماز پھر حق کے بعد تو زلالت ہے اور کچھ نہیں ہے فن لاتور کہاں تم پھٹ جا رہے ہو کزال کا حق کب کال کا یوں ہی ثابت ہو گیا ٹوک گیا بول تیرے رب کا اوپر ان کے جو فصو جو حد بدیاں ساریاں توڑ دیتے ہیں ان لا یو اب یہ کلمہ اللہ کا ٹھوک کیا ہے کہ مرتے مر جائیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے کل حل میں شرح کا یکم یب دو ہل تو فرما دے ہیں کل تمہارے ایسے معبود جو مخلوق کو بنائیں بھی صحیح پھر بگڑی ہوئی کو سب واپس لوٹائیں بھی صحیح کل اللہ یا پیغمبر ان کی انتظار نہ کرو آپ خود ہی جواب دیں کہ اللہ ہی ہے جو بناتا مخلوق کو پھر لوٹائے گا ان کو پکو بس کس طرح تم الٹے جا رہے ہو کل حل میں شرکا تو فرما دے کیا ہے کوئی تمہارے معبود میں سے جو الحق جو تمہیں مشورہ دے حق سچ کا تو فرما دے اللہ ہی ہے جو مشورہ دیتا ہے حق سچ کے من یادی ہم حق بلا جو حق کے طرح مشورہ دے وہ زیادہ حق دار ہے اس کی اتباع کی جائے اللہ یہی دی اندھا ہو اللہ یہی بھی خود بھی اندھا ہو اللہ, اللہ کوئی دوسرا اس کو راستہ دکھائے تو دکھائے وہ خود اپنا راستہ نہیں دیکھ سکتا یہی حال مردوں کا ہے اللہ ان کو یا باسب اللہ وہ مردے تو اندے ہیں یا باسم اللہ اللہ دن کے کے کی اٹھائے گا تو تب جا کے وہ دیکھیں گے ورنہ انما یسیب اللہ وہ جواب تو وہ دیتا ہے جو سن سکے جب یہ ہیں مردے سرے سے یہ سنتے خود نہیں ہے تو ان کو چلانے والا در اللہ پاک ہوگا فوال کم کا کو کیا ہو گیا تم کو کس طرح فیصلے کرتے ہو اُلو کے پٹھے نہیں پیچھے چلتا اکثر مگر زٹل یا اور گمان انگنی منل حق کے شہ حالانکہ یہ گمان جو ہوتا ہے یہ ایک قطرہ برابر بھی حق کا فائدہ نہیں دے سکتا ان اللہ علیہ اللہ تعالیٰ خود جانتا جو کچھ کرتے ہیں وما صداقت کتاب اللہ نہیں ہے یہ قرآن کہ وہ گھر آ جائے اللہ کی بخیر ولا کن تصدیق اللہ یہ تو کتاب ایسی ہے جس کی شان یہ ہے کہ آپ سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ہر ضروری جتنی ہے کتاب اللہ میں دین کی چیز اس کی تفصیل بھی کرتا ہے لار بفی مر رب العالمین نہیں شک اس میں کیوں من رب العالمین یہ من تعلیم کیا ہے کیونکہ رب العالمین کی طرف سے اس وقت اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے ام ہم یقول وہ اب پھر یہ بکواس کرتے ہیں کہ اس نے گھر لیا ہے تو فرما دے اگر میں نے گھر لیا ہے تم بھی تو مجھ سے بڑی طاقت والے انسان ہو بالکل لہذا تم بھی اسی طرح رسورتن ہی ایک مقام پہ آیا نا بکرا میں فاتو رسورتن من مسلے وہاں تھا تشکیل اس کو کہتے ہیں تشکیل کل واحد دن. وہاں مطلب یہ تھا کہ تم محمد کی مثال بھی لے آؤ اور قرآن کی مثال بھی لے آؤ یہاں صرف ایک کا سرفہ ہے مین کوئی نہیں ہے فاتو مصور مسل ہی صرف قرآن کی مثل لے آؤ ودو مرست بلا لو جتنا ڈل لگتا ہے تمہارا اللہ کے بغیر اگر ہو سکتے تو بلک زب و بلکہ جٹلایا انہوں نے اس چیز کو جو لمبی تو ہی جو نہیں احاطہ کیا انہوں نے اپنے علم کے ساتھ یا دم تابیل ہوں اور ابھی تک نہیں پہنچا ان کے پاس انجام اس کا کزال کا پہلے لوگوں نے پس دیکھ ظالموں کا انجام کیا ہوا اور کئی ایسے ہیں میں جو بھی ایمان لے آتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو نہیں مانتے ہیں اللہ جانتا ہے زیادہ فسادیوں کو پہن کر سب اگر وہ تمہیں جو لائے تو پھر ان کو صاف کہہ دے میرا عمل میرے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل نیشنل ایک ہوتی ہے پرسنل بائی کاٹ ہے اس میں یہ دعوی نہیں ہوتا یہ انٹرنیشنل بائی کاٹ ہے یعنی کلی بائی کاٹ ان سے کرو جو حق سمجھانے کے باوجود اپنی زد پہ اڑ جائیں ان کے ساتھ اب بائی کاٹ کی جا رہی ہے نہ ان سے بولنا ہے نہ چلنا ہے نہ ان کی زبیہ کھانی ہے نہ ان سے رشتہ لینا ہے نہ ان کی چھوکری کو ہتھیانی ہے بہرحال کلی بائی کاٹ ہے جہاں یہ لفظ آ جائے نا لیملیم دیم والی اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل مشرق سے مایوس ہو جاؤ اور مشرق کو اپنے سے مایوس کرو نہ اس کے ساتھ تو سلام ہو نہ خراب ہو ان تم بری او تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو ہو تم عمل کرتے ہو ومن ہو يَسْتَمِعُونَ یس سمے وہ نہیں رہے تھا ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کان لگا کے بیٹھتے ہیں جی کان لگا کے ہیں کوئی سمجھے بڑے توجہ سے سن رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، آفا انتر تو سمے یہ کانے پلیت سارے کے سارے کیا آپ بہرے آدمی کو سنا سکتے ہیں ولا کانو لا یا چھ کوئی نہ الوے پٹے بالکل آپ مایوس ہو جائیں اس سے یہ سننے والے نہیں ہیں وہ مل ہوم میں کئی تو ایسے ہیں جو تر تر دیکھنے نبی کریں گے کوئی سبزی میں بڑے آشے کا ہے یہ منافقین کی آپ عادت ہوتی ہے مل ہوں میں یم کئی تو ایسے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں اف انت کا دل میں کہتا ہوں کہ ان کے کان آنکھوں پہ مرد جباریت کی مار دی گئی ہے ان کو کچھ نظر آتا بھی نہیں ہے اف انت کا دل ہودمی کو تو راستہ نہیں دکھا سکتا نا بلاکار نظر ہی کچھ نہ آتا ہو اناج اللہ ایک قطرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پہ آپ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں وہیا ہوں شور جس دن اکٹھا کرے گا ان کو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ ہم تو قبروں میں پڑے رہے ہیں صرف ایک گھڑی دن کی ایک دن کے گھنٹے کے لیے رہے ہیں اس دن اتنا معلوم ہوگا ان کو یا رف ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے مگر سارے رل کہیں گے بس کوئی ایک گھڑی سے قیامت پہلے ہم رہے ہیں قد خسر قد خسارے میں ڈال دیا اور لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی قیامت کے دل کو انکار کیا تھا ہم آپ کا اندھی پر جو نہیں تھے وہ امان اور یہ ایک ایکت یہ ہے اسی طرح چار آجاتے اسی کے ساتھ آپ آئیں گی پڑھیں گے اما یورنا کا یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کو کہ اے میرے پیغمبر ہم جانتے ہیں آپ کا دل بڑا کڑ گیا ہے اور آپ بڑے تگ دل ہو رہے ہیں اس لیے آپ رات کو بیٹھ کے روتے ہیں وہ مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں ان نہ آپ کو بڑا غم ڈال دیا ہے ان لوگوں نے دیکھو میں تسلی دیتا ہوں آپ کو اما نور کا بزلین ہم نے تمہیں وعدہ دیا ہے کہ ہم ان کو عذاب دیں گے وعدہ دیا تھا ہم نے آپ گھبرایا نہیں ہم ان کو عذاب دیں گے اب ہم آخری کہہ رہے ہیں امانور کباض الدی نوم یا تو ہم ان کو عذاب دیتا ہوا آپ کو دکھائیں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے یا نہ تو فی کا یا آپ کو موت دے دیں گے تو پھر آپ دیکھ نہیں سکیں گے پھر فیل نام پر جو دن کی کے تو ہم آپ کو دکھائیں گے نا جب ہماری طرف لوٹ کے آنا ہوگا سم اللہ شہید اللہ ما یا فلون پھر اللہ کو وہ بھول نہیں لگ جائے گی بلکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ نے نسکتی کے طور پہ فرما دیا کہ موت آ جائے تو پیغمبر نہیں دیکھ سکتا ایمان اور باز بعد وہ عذاب جس کی دھمکی ہم دے رہے ہیں ان کو وہ اگر ہم آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دیں تو آپ دیکھ لیں گے اور اگر زندگی میں نہ دیں تو او نہ وقفہ آپ کو فوت کر لیں تو پھر تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے ولکل امتن رسول اور یہ حیاتی ہے جو ہے قرآن کے جو کہتے ہیں نبی زندہ ہے اور حیات ہے یہ قرآن کی نسقتی کے کئی رصوص ہیں جس کے انکار کرتے ہیں دیکھو اللہ نے کیسے ٹھوک بجا کے کہہ دیا ہے اور اپنے نبی کو خطاب کیا کہ ہم اگر وہ عذاب جس کی دھمکی ہم نے آپ کو سنائی ہے کہ ان کو دیں گے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اگر آپ زندہ ہوں تو اگر آپ فوت ہو جائیں مر جائیں تو پھر ان کا عذاب دیں گے ضرور مگر آپ دیکھ نہ سکیں گے معلوم ہوا کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد پیغمبر بھی کسی دنیا کی چیز کو دیکھ نہیں سکتا وہ نانی نانی پتھروں کی بھی مل گئی بالکل امت رسول ہر امت کے لیے ایک رسول ہے رسول ہوں جب آیا ان کے پاس رسول خود یا بینکس انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وہ لا یلوم اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا پھر اب یہ کیا کہتے ہیں متا آزل واد یہ عذاب والی دھمکی کا وعدہ جو ہے یہ کر پائے جی کل عمل کو نفسی تو جواب دے دے میاں میرے بس کی بات نہیں ہے عذاب دینا اور نہ مجھے پتا ہے کہ کب آئے گا میں تو نہیں مالک اپنی جان کا نہ نفے کا نہ نقصان کا اللہ ماشاء اللہ میری زندگی تو گزر رہی ہے ماشاء اللہ جس طرح اللہ چاہے جس طرح میں چاہوں یوں نہیں گزر رہی اللہ جس طرح چاہے میری زندگی گزر رہی ہے لیکن لیکن متن اجل ہر امت کے لیے زندہ رہنے کی ایک مدت ہوتی ہے جب ان کی مدت آگئی گئی فلا یستا خیر نہ اسے پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے کل ارائے ان عطا کو اچھا بھلا یہ بتاؤ اگر خبر دو مجھے کہ اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اس کا رات کو یا دن کو ماضا یستا جیلو منجرموں کون سا ہیلا جلدی اختیار کر لیں گے اس سے مجرم بتاؤ کون سا از سم ایزا ما واقعی خیال کرنا سم سم کو چھوڑ دیں سم کو درمیان میں چھوڑ دیں اس حمزے کو ایزا کے ساتھ لگائیں کیا جس وقت کے واقعہ ہو گیا عذاب سما آپ بھی آمن پھر اس کو بھی مان کے رہیں گے اصم اظام واقع کیا مطلب اظام واقع آمن تم سم بھی کیا جب واقعہ ہو جائے گا عذاب تو سما پھر مانو گے تم اس کو اللہ وقت کن تم بھی تستا اس وقت کہو گے ہاں اب تو تم مان چکے ہو مگر وقت کو تم بھی لو اس سے پہلے تو تم اجلت سے مانگتے تھے کہ لے آؤ عذاب کہاں اس پھر کہا جائے گا ظالموں کو زو کو عذابل خود دے عذابل چکھو عذاب کس کا خود کا ایک جھگڑا جب چلتا ہے مسئلے کا کہ فلاں آدمی یہ جرم کرے گا تو وہ خالدین فیح ہمیشہ رہیں گے بہشت میں یا جہنم میں یہاں بات یہ کرتے ہیں کہ صرف خالدین ہونا یا خالدن اس کا معنی ہوتا ہے کہ جہنم میں مق طویل سے رہیں گے یعنی لمبی مدت تک رہیں گے قرآن کے خلاف ہے قرآن لفظ جب خالد کا بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہے گا ہاں بعد لوگ ہیں نا وہ کہہ دیتے ہیں اگر ہونا خالدن آبادا پھر تو ہمیشہ رہے گا اگر سڑک خالدن ہو یا خالدین ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لمبی مدت تک رہے گا ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا اب دیکھو جہنمی کے لیے اللہ نے فرمایا زوکو ازابل خلد آباد کوئی نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چند سال تم جہنم میں رہو گے پھر تمہیں نکال کے بہشت میں کر دیا جائے گا نہ خلد کا لفظ جہاں آئے گا وہ مقصد طویل نہیں بلکہ دوام مراد ہمیشہ رہو گے اللہ ما کن تم جو کچھ تمہاری کمائی ہے اسی کے مطابق تم بدلا دیے جاؤ گے استمبود بے بےودگی اور سوال وہ پوچھتے ہیں خبر پوچھتے ہیں آپ سے اس کے متعلق قیامت کے متعلق جب آخر دن عذاب ہوگا اب ہو کیا یہ سچ ہے تو فرما دے ایور اب بھی بالکل سچ ہے مجھے اللہ کی قسم ہے ان بالکل سچ ہے وما انتم اور جب وہ قیامت کا ڈراوا آئے گا تم اللہ سے بچ کے نہیں جاؤ گے ولو انہ اور اس دن کا حال بھی تمہیں بتا دوں اگر کوئی نفس جس نے ظلم کیا ہے زمین میں ہی ساری کائنات کی بھری ہوئی زمین خزانوں کی دے دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ اثر الدامت وہ چھپا کے کھڑے ہوں گے دن قیامت کے ندامت کو لما راولا جب دیکھیں گے عذاب کو وہ کچھ یا بین ہم بل قسطے کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ وہ ہم لا اور کبھی ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی خبردار اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے اور پھر خبردار ان غاد اللہ حق حق کا واظح حق ہے لیکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں او یہ یہ اپنا وہ لگ گئے ائے فی الحال گئے نا وہ, اپنے... وہ تو روٹیاں تھے جانتو تو آیا نہیں ہو وہ ہوتا پتا کہتے اور لوگوں تمہارے پاس نری نصیت آ ہے تمہارے رب کی طرف سے وہ شفا الدو یہ نری شفا ہے سینوں کے لیے وہ دم و رحمت ہدایت بھی اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اے میرے پیغمبر میں آپ کو ایک خوشی کا پیغام دوں جی کل اے میرے رسول آپ اپنی طرف سے آپ اپنی طرف سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے فضل اللہ اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے حب ضال کا فل ہو اور مومنوں کو بھی کہو کہ اس قرآن پاک کے نزول کی خوشی منائے کلف ضال کا اس قرآن مقدس جو شفا بن کے آیا ہے واز بن کے آیا ہے ہدایت بن کے آیا ہے رحمت بن کے آیا ہے آپ بھی اس کے لیے خوشی منائیں وبالح کا ہو اور ایمانداروں کو کہے یہ بھی عید کی طرح خوشی منائیں کہ اور کوئی چیز بھی نازل کی اللہ نے کسی کے لیے یہ حکم نہیں دیا یہ قرآن کی شان ہے اللہ فرماتے ہیں آپ بھی خوشی منائے اور ایماندار بھی خوشی منائے اللہ اللہ لوگ بخاری کا ختم کرتے ہیں اور اس کی خوشی نہیں مناتے ہے نا بخاری کی ہے یہ مشکات کی ہے یہ فلاحے کی ہے فلاحے کی ہے سب جھوٹ اور احترام کر کے قرآن مقدس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں آپ اس کی خوشی منائے اس کے متعلق کہنا کہ واقعی اللہ کی شفا بھی ہے رحمت بھی ہے مو بھی ہے فبضال کا فل یفر آپ مومرو کو بھی کہیں خیر اما یجمعون جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں سب سے زیادہ آلہ شان ہے تو قرآن پاک کل ارائے ما انزل اللہ تو فرما دے کہ ارائے تم اور بتاؤ مجھے ماں انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق پھر تم بنا دیتے ہو اس رزق سے کچھ حلال اور کچھ حرام آخر اس کی کیا وجہ ہے اتارتا اللہ ہے اور تم کہتے ہو یہ جی اس کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے اور ہم اس پہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہیں کریں گے کیونکہ اللہ جس کو مارتا ہے تو ہم اس کو پسند کریں گے اس کی کیا وجہ ہے بتاؤ نا کہ اللہ پاک نے تو جو کچھ اتارا ہے تمہارے لیے حلال اور جہیز کر کے اتارا ہے تم ان سے کسی کو ان میں سے کسی کو حرام کہتے ہو استعمال کرنا کسی کو کہتے ہو حلال ہے کل اللہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ہم اللہ تفترون یا خدا پر جھوٹ بولتے ہو ہوفترون اللہ کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں دن قیامت کے متعلق انہیں کیا خبر ہے کہ اس پہ کوئی اگر سن کن اکثر عملہ یشکر اکثر لوگ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں دوسروں کا شان اب اس قرآن کی شان کے بعد اللہ فرماتا ہے میری میرا قرآن مقدس واز بھی ہے رحمت بھی ہے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے میں آپ کو میرا پیغمبر اب بتاتا ہوں کہ اس قرآن میں مسئلہ کیا ہے اتنی شان والا اتنے نام والا قانون ہے کثرت السما کسرت شان ہے جس چیز کے نام زیادہ ہوں اس کا شان بھی زیادہ ہوتا ہے یہ تو قانون ہے اس لیے میں بتاتا ہوں کہ اس میں قرآن پاک اصل مسئلہ کیا بیان کرتا ہے تو پہلے تو شان اسی کی بیان کرے گا جس نے نازل کیا ہے اس کے بعد پھر جو پہنچانے والا ہے اس کی شان بیان کرے گا اس کے بعد جو ماننے والے آئے اس کی شار بیان کرے گا اب میں بتاتا ہوں قرآن پاک جو میں نے اتنے شوق کے ساتھ شانن، نہیں ہوتا تو اے میرا پیغمبر کسی حالت میں وہا تلو من ہومن اور نہیں پڑھتا تو قرآن کا کچھ حصہ بھی غلط من عمل اور نئی کام کرتے کوئی بھی تم علا کال شہدن مگر ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر گواہ تو جب مشغول ہو جاتے ہو تم اس قرآن میں یا اس کام میں وما یا زبان رب کا نہیں غیب میں جاتا تیرے رب سے کوئی ذرہ بھی آسمینوں میں اور آسمانوں میں ولا اصغر کا اور نہ کوئی چھوٹا کام ہے ولا اکبر اور نہ کوئی بڑا کام ہے اللہ فی کتاب مبین سارے میرے علم کے اندر ہے جو حرکت کل کرے جو عمل کرے آپ کوئی عمل کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ ذرا کائنات کا جاننے والا میں ہوں اور کوئی نہیں یہ قرآن پاک پہلے میری صفت یہ بیان کرتا ہے خبردار جو لوگ یہ مسئلہ مان جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ واقعی قرآن مقدس ذرہ ذرہ کے جاننے والا اللہ کو کہتا ہے تو ان کے لیے حکم یہ اولیاء اللہ وہ اللہ کے ولی ہیں لا خوف الم نہ کو پچھلی زندگی گزری کا خوف ان پر بنا یا آئندہ غمنا کھو گے اللہ زی نہ آمنو خلاصا یہ ہے کہ اس کو ماننے والے کا نام ایماندار ہے وہ قانون اور یہی لوگ متقی ہونے کے حقدار ہے معلوم ہوا جب تک توحید نہ مانی جائے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا پکا مشرق ہے کافر ہے جب تک توحید خداوند بندے کو دوس کی ہر ایک شک کو نہ مان لے لہم الب و شرافر دنیا مبارکون کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی لا تبدیل کرے بات اللہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچی ہے اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ظاہر قبل فوج الزین برائے یازم کا قبل ہوں تسلی نبی علیہ السلام نہ غم میں ڈالے آپ کو غباۃن کی ان عزت لله جميعا تاقیق ساری استا زبردستیاں اللہ کے قبضے میں ہیں وہ سمیع والعلیم الا ان لله معفي السماوات معفل خبردار تاقیق اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ یتب الذین اور نہیں پیچھے لگتے غیر اللہ کو بلانے والے ان کے ساتھ شریک بنانے والے پیچھے لگ رہے ہیں تو صرف گمان اور ٹل کے لگ رہے ہیں وہی نومی یخ رسول یہ سارے کے سارے مشرے کے جتنے ہیں کھرسی کے مارے ہوئے ہیں کرسی کہتے ہیں کہ اس کو اٹھے سٹھے کو اندازے سے وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تم اور دن کہ تم اپنا کاروبار دیکھ کر کرو ان بےحدگی آ گئی کال بولے تمہیں چو گند نظر آ جو بلے سے مشرق رہا ہے کوئی نہ کوئی بکواس ضرور کرے سے اللہ اللہ نے بڑے بڑے اپنے نائب بنائے ہوئے ہیں اللہ کے ولی جی ہے نا اللہ کے نائب ہیں غالطا نائبا متصرفا اللہ نے اپنے نائب بنائے ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے سبحان سبحان اللہ بجو دے وجد مو کی مینے طورہ گل کرنا دا ہوالغنیو وہ تو بڑا بے پرواہ ہے سب کچھ اسے کے اندر ہے ملک اس کا جو آسمان اور زمینوں میں ہے انہیں دکم من سلطان بے آزا قطن نہیں تمہارے پاس کوئی حجت اس پر اتقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ پر چھوٹ بول کر وہ جو جانتے نہیں ہو تو فرما دے وہ لوگ جو کھاڑ لیتے ہیں اللہ پر چھوٹ لا یفلہون بس مک دی گل ہے کہ یہ کامیاب کدے نہیں ہو سکتے مطان فی دنیا اللہ پاک اگر یہ کام نہ نہیں ہو سکتے تو ان کو مار کیوں نہیں دیتا ان زلیوں کو پیس ڈال اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا نفع ہے دنیا کا اٹھا لیں سم لینا مرجے ہم پھر ہماری طرح لوٹنا ہوگا سم منصیف عذاب چکھائیں گے جو کدو کو کفر کر رہے ہیں اب واقعات انبیاء کے وقائے آجی وطلو علیہم آبانوہن پروکستانو علیہ السلام کا ان پر جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے قوم کے ان کا انکانا قبر علیکم مقامی میاں اگر تم پر ناگوار ہے میرا یہاں ٹھائرنا و تذکیری اور میرا نصیت کرنا اللہ کے آیت کے ساتھ تو پھر میں اللہ پر توقع رکھتا ہوں فاج میں وہ پس کم کٹھا کر لو مشورہ اپنا ساتھ شریکوں اپنوں کے تم بھی کٹھے ہو جاؤ مابین کو بلا لو پھر یہ تمہارا معاملہ نہ رہ جائے کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس نے چیلنج نہیں دیا تھا میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا کٹھی ہو جاؤ سم مکو لیا پھر میرے متعلق کوئی فیصلہ جو چاہو کر لو بلا تم ضرور مجھے مہلت ایک سیکنڈ کی نہ دو اے تم اور اگر تم نہ مانو اے یہ بات میری تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا میری اجرت بھرے گا کون اللہ و تو ان من میں تو یہی حکم دیا گیا ہوں کہ تر میرے سامنے جھک کے رائے فقط جب انہوں نے پھر انہوں نے جھٹرایا ہم نے نجات دے دی اس کو وہ مما وہ پھر اور جو ان کے ساتھ کشتی پہ تھی وجل نام خلائفہ بنا دیا ان کو بادشاہ اور غرب کر دیا جنہوں نے ہماری آیتیں جتلائی تھی پس دیکھنا کیا ہوا انجام مرزرین کا جن کو اللہ کے عذاب نے ڈرائیا تھا سمم باز رام بادی رسول پھر اٹھائے ہم نے پھر اٹھائے ہم نے بیسد کا معنی کیا ہوتا ہے اٹھانا اور نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا انزال کا معنی ہے اتارنا بے کا معنی ہے اٹھانا نبی جو ہوتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے نبی جو ہوتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے انسان باس اللہ تبلی گر رسالہ یہ نبی کی تعریف ہے ہوا انسان بس تبلیغ احکام رسالت وہ ایک انسان ہوتا ہے جس کو اٹھاتا ہے اللہ پاک احکام رسالت کی تبلیغ کے لیے اور ایک ہوتا ہے انزال وہ اوپر سے نیچے اترنا اور بے ست کا معنی نیچے سے اوپر اٹھنا اللہ فرماتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے عیسی علیہ السلام کو نبوت یعنی نبوت کے لیے نہیں اتاریں گے کیونکہ نبوت کے لیے تو اٹھایا جاتا ہے نبی تو ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر اٹھے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اتارنا ہے وہ نبی بنا کے نہیں وہ تو نبی تو پہلے بن چکا ہے اس لیے جو لوگ یہ جاہل احمق آج کل کہتے ہیں نا الو کے چڑھ کہ دیکھو جی وہ عیسیٰ علیہ السلام تو آخری نبی نہیں ہے آخری نبی تو ہمارے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے گا پھر تو ہمارے پیغمبر کے بعد نبی آیا ہم کہتے ہیں کہ جاہل نہ مرادو بے صد کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر اٹھانا جب نبوت دی جاتی ہے تو نیچے سے اوپر اٹھایا جاتا ہے جب نبوت ختم کی جاتی ہے تو اوپر سے نیچے اٹھایا جاتا ہے بھائی بالکل ایک پھرتا ہے عبدالحادی وہ پگو ہے ادھر رستم کا مردان کا کھلے چھلے جل کے ادو آیا ہوتے وہ یہی کہتے ہیں نا اس کا نبی علیہ السلام تو آخری نبی ہے پھر عیسا علیہ السلام کیسے آئے گا ہم کہتے ہیں عیسیٰ اسلام نبوت کے لیے نہیں آئیں گے جو اتارے جاتے ہیں وہ نبوت کے لیے نہیں اتارے جاتے ورنہ رشتے ہمیشہ اترتے ہیں کوئی نبی بن کہتے ہیں اٹھائے جانے والا جو ہے وہ نبی ہوتا ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام وہ بےسط ہوئی ان کی ان کو اٹھایا گیا عیسا علیہ السلام کو نیچے اتارا جانا ہے وہ نبوت کے لیے نہیں ہے بلکہ نبوت ختم کر کے کہاں اٹھے گی اچھا جی جنا کلو یہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ تجاوز کرنے والوں کے دل پر محر جب مار دیتے ہیں سم اباسنا بعد موسا پھر اٹھا ہم نے ان کے پاس موسا کو اور ہارون کوشکر کی, کی طرف ہماری آیات دے کر پس وہ آ کر گئے تھے بڑے مجرم پس جب کہ آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے کہنے لگے ہاضا شاہر مبین یہ تو بڑا جادوگر ہے اللہ پاک نے موسا علیہ السلام کو فرمایا کہو اے موسا کیا موسا علیہ السلام کا کیا تم حق کو جادو کہتے ہو حق تمہارا حالانکہ جادو خود باطل ہے تم جادو کو کیا کہتے ہو سحرون خاضا میں جو یہ کتاب پڑھ رہا ہوں بات سنو فلسٰ اگر مجھے یہ جادو کہتے ہو تو جادوگر جو ہے وہ قطر کامیاب نہیں ہوتا اب مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ باطل تمہارا جادو ہے یا باطل میری رسالت ہے فرا یفلوصاء قال تو ائے ہمارے پاس تاکہ پھسلنا دے تو ہمیں اس کا مذہب سے جو پایا ہے ہم نے اوپر اس کے آباج داد کو اعلان توے وتكون لكم الكبرياء في الارض اور ہو جائے تم دونوں بھائیوں کے لیے یہ کبریائی زمین میں ہو جائے بن جاؤ اب قتل تمہاری نہیں ہے جادوگر ہیں نہ ماہر بس جب کے آ گئے جادوگر موس علیہ السلام نے کہا پھینک دو جو تم پھینکنا چاہتے ہو بس جب کے پھینکا انہوں نے تو کہا موس علیہ السلام نے ماں تم بہی ما جے تم بھی مبتدا سحرو خبر ما جے تم بھی جو کچھ لائے ہو تم وہ تو نرا فراڈ ہے جادو کا کسے مانے ہیں شہر کے جھوٹ باطل اور شہر موس علیہ السلام نے کہا یہ کاموس والے نے مانا کیا ہے اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ماں جے تم بھی رو جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے ان اللہ تاکیق اللہ ان قریب اس کو کیا کرے گا باطل کر دے گا حق تھا علیہ السلام کے پاس یہ باطل تھا ان جادوگروں کے پاس اور جب باطل چیز ہو جائے اس کا اثر محمد رسول اللہ پہ ماننا کہ باطل چیز کا شرک کا اثر رب انسان پر ہو گیا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے چاہے روایت ایاں کتن جھوٹی اور بکواس ہے قران مقدس کے خلاف کوئی روایت قابل قبول نہیں و یحق الحق ان اللہ سیمتر ان اللہ لا یسل عمل المفسیدی اللہ کبھی فسادیوں کے کام کو اچھا نہیں دیکھتا وہ یوحق الحق کا یوحق اللہ الحق حق ثابت کرے گا اللہ اپنے بولوں سے ولو کر المجرمون اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں فما امن علی موسی نو ایمان لائے موسی علیہ کے ساتھ مگر ایک نوجوان طبقہ تھا ان کی قوم سے مگر ڈرتے بھی تھے فرعون سے اور اس کے لشکر سے نہ کہیں ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں یعنی قتل نہ کر دیں معنی فتنے کا کہیں لکھ چکے ہو ان سے حالانکہ وہ فرعون بہت آکر خان بنا ہوا تھا زمین میں وہ انصرفین اور حدوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا وقال موسا موسا نے کہا اے قوم میری اگر ہو تم ایمان لیتے اللہ کے ساتھ تو پھر اس پر توکل کرو کن تم مسلمین اگر تم مسلمان ہو پر کہنے لگے اللہ اتوکلنا اللہ پر توکر کیا ہم نے ربنا لا تجلنا اے رب مارے نے بنا ہمیں فتنتاً ازمائش کی جگہ وست قوم ظالموں کے و نجینا اور نجات دیم کو اپنی رحمت کے ساتھ قوم کافروں سے و اوہینا الہ موسیٰ پھر ہم نے گئی کی موسا کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف انتباؤ میں کما بناؤ اپنی کام کے لیے مصر میں کوٹیاں مکان بناؤ اور اپنی اپنے گھروں کو قبلہ بنا کے نماز اسی کے اندر پڑھا کرو آسلاتا نماز قائم ضرور کرنی ہے و جو مسئلہ تیرا مان جائیں ان کو خوشخبری دے دو وقال موسا موسا نے کہا اللہ ربنا نا ان کا دفر ہونا اے رب ہمارے دے چکا ہے بڑی دیا ہے اور دنیا میں تاکہ وہ گمراہ کریں دوسروں کو بھی تیرے راستے سے اے رب ہمارے میں دعا کرتا ہوں ات اموالہم ہلاک کر دے ہلاکت ڈال ان کے مال پر وشدد اللہ قلوبم ان کے دل پتھر سے بھی صفت کر دے فلا یومنو حتیٰ یرب العذاب العظیم پس قطنوی ایمان نہ لے آئیں جب تک عذاب دردناک نہ دیکھ لیں تو فوراً اللہ نے فرمایا اجیبت دا ہوا ہوئے گا کدو جی بدا و تو کما یہ موسا تمہاری دعا قبول ہو گئی فست تک پر تم ٹھیک ٹھیک رہنا ولاب تم ٹھیک ٹھیک رہنا سراط مستقیم پر رہنا ولا پیچھے نہ لگنا ان جہلوں کے راستے کے جا جاواز پھر اللہ نے فرمایا کس طرح میں نے دعا قبول کی اس کی تفصیل وجاوزنا بنی اسرائیل پار گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریائے کل سے فَأَتْبَا عَمْ فِرَاؤنُ پر پیچھے لگ گیا ان کے فیراؤن اور اس کا لشکر بغاوت کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے حتیٰ کہ جس وقت دریائے کلزم کے آتھ میں آیا دریائے کے ادراکہ الغارہ کو اللہ نے پانے کو کم دیا اس کو ڈبو دے غرک ہونے لگا جس وقت غرک ہونے لگا غرغر غر ہونے لگی اس وقت کہنے لگا آمن تو انہو لا اللہ دیا منت میں بنو اسرائیل میں بھی اس کو مانتا ہوں جس الاح کو بنی اسرائیل نے مانا اللہ نے فرمایا القد اصح تک قبل ہو پہلے تو آکڑا رہ گیا اور بالکل نرم بھی اختیار نے کی نا فرمانی کی ہے کن تم تھا تو فساد مچانے والا بالکل نہیں بالکل نہیں فلی من جی کا پہ بادہ آج کے دن بچا لوں گا میں تیرے بدن کو لے تک من خلفق تاکہ ہو جائے تیرے پیچھے کے لیے تیرا مکالا ہو جائے آپ قدرت کی نشانی ہو میری الوحیت کی نشانی بن جائے وہ کثیر نا سے بہت سارے لوگ ہماری آیات سے بالکل غافل ہوتے ہیں اس لیے وہ انکار کرتے ان چیزوں کا والا بنی اسرائیل خدا کی قسم ہے ہم نے تیار کیا بنی اسرائیلیوں کے لیے کھلائی بس نہ اختلاف کیا انہوں نے حتیٰ ان کے پاس علم آ گیا تاکہ اگر اب تیرا فیصلہ کرے گا دن قیامت کے بیچ اس کے جو اختلاف کر رہے ہیں فَإن ممّا انزلنا اے میرے اگر تجھے شک ہو اس بات میں جو ہم نے اتاری ہے تیری طرف تو بے شک پوچھ لے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تو آپ سے پہلے وہ کون لوگ تھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تھے جن کے پاس تورات تھی اور تورات کو ایمان تورات پر لاتے تھے وہ سوائے پولت کتاب کا کون ہے کیونکہ نر اہل کتاب تو مرتد تھے وہ تو کتاب اس کے پاس تھے بھی نہیں اوتو نصیبا من الكتاب تو ان کے پاس کتاب نہیں تھی امیون لا یعنمون الكتاب وہ تو بےہود ویسے کتاب سے واقع نہیں تھے آتینا ہم الكتاب تھے یا اوت الكتاب تھے آتینا ہم کتاب کا وہ تو کہتے ہیں کنہ من قبل ہی مسلمین یا وہ تھے یا اوت الکتاب تھے بے مستو فضو من کتاب اللہ جن کے ذمے اللہ کی کتاب کی حفاظت لگائی گئی تھی تو اللہ فرماتے ہیں اگر فرض کرو آپ کو شک بھی پڑ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ پرانا ہے نیا نہیں ہے اور پرانے مسئلے کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ بے شک پوچھ لیں ان لوگوں سے جن کے پاس کتاب موجود ہے من جا کل حق کو میرے ربے کا چکا ہے حق تیرے رب کی طرف سے فلاں فلا تک من عقل تب نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آجاد کو ہو گئے کھسارے میں پڑھنے والے وہ لوگ جن پر ٹوک گیا کلمہ بول رب اپنے کا لا رہے وہ بات اللہ کی سچی ایمان نہیں لائیں گے ولو اگر آ گئی ان کے پاس ساری کی ساری آ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہتھیار جب تک اللہ کے عذاب کو نہ دیکھ لیں وہ ماننے والے نہیں ہیں فلولا کا نت اب اس نے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کے دربار میں جو بھی تاریخ گواہ ہے کہ کائنات کے اندر جو شخص بھی جو قوم بھی آئی ہے بدکار سے بدکار کام ہو تب بھی ان میں کوئی چند لوگ ضرور اللہ والے ہوتے ہیں اس لیے اللہ فرما فلاؤ لاکانت کریے تم امنت پس کیوں نہ ہوا یہ جس وستی پہ اللہ کریم نے عذاب دینے کا ارادہ کیا ایک بستی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے حالانکہ ساری قومیں تباہ ہو گئی ہیں ان کے اندر الو بکیا بھی تھے دیندار بھی لوگ تھے مگر کثرت چونکہ تھی بے دینوں کی دیندار لوگ چپ کر کے رہے اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو بے دین اور دین دار سب رگڑے گئے ہو ایک السلام کی ہے کہ عذاب آتا دیکھ کر انہوں نے اللہ کے سامنے آجزی کر دی اللہ نے ہٹا لیا عذاب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دے دیا ان کو سمجھانے کے لیے جب وہ باہر آئے اللہ نے فرمایا تیری کام تو ایمان پہلے لا چکی ہے تو کیوں کے تھا. یہ تیری غلطی تھی اس آمنت پس کیوں نہ ہوا؟ وستی جو ایمان لائی ہم پہلے جو نفع نہ دیا سیوا قوم یونس کی جب کہ ایمان لائے تو ہم نے کھول دیا ان سے عذاب ذلت کا حیات دنیا میں اور فائدہ دیا ان کو الہیت ایک وقت تک کے لیے ولو شاء ربك لآمن من في الارض اگر چاہتا رب تیرا تو ضرور جو کوئی زمین میں ہے سارے کے سارے ایماندار ہو جاتے مگر اللہ نہیں چاہتا انجن صاف اس طرح نہیں ہوتا امتحان جب تک نہ ہو نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی تو بڑی دیر تک سجے میں پڑے رہے صحابی نے کہا یا اللہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ فوت ہو گئے اتنی دیر سجے میں پڑے رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یار خداوند قدوس کو جلال ذات ہے میں نے اس سے دعائیں مانگی ہیں تین دو دعائیں اس نے قبول کر لی ہیں اور ایک دعا اس نے صاف جواب دیا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تیسری دعا جو قبول نہیں کی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت سے میں نے کہا یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے میری امت اللہ نے فرمایا پھر یہ سودا ہمیں منظور نہیں ہے اس لیے پھر امتحان کیا شریعت بھیجنے کا فائدہ کیا اما شاہ کرن و اما کا کہنے کرنے کی ضرورت کیا ہے درخوار خانش چوک آتش گزیرس آتشکرا بسوزت گربول حفنا باشت پھر جہنم بنانے کا کیا فائدہ جنت بڑھانے کا کیا فائدہ اس لیے امتحان ضرور ہوگا اور یہ لڑتے رہیں گے لا یالو مختلفین ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے اللہ من رحم مگر جس کو اللہ نے بچا لیا وہ بچ جائے گا ورنہ امت تو ضرور اختلاف کرتی رہے گی افانت تو کرنا ساحتا یقینی کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو حتیٰ کہ وہ ایماندار لے آئے تب چھوڑے ان کو اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لے آتا ہاں البتہ جو عقل بھی نہیں استعمال کرتے ہم ان پہ پلیتی کو مسلط کر دیتے ہیں وہ کبھی ہدایت کے نہیں آتے تو فرما دے نظر کرو نظر آسمان و زمینوں میں وما تو یا تو قتن کوئی کام نہ آئی نشانیاں اور ڈراوے اسی قوم کو جن کے اندر ایمان کی رتی نہیں تھی اللہ یام خلو من قبل بس اب یہ مکے والے بھی انتظار اسی کی کر رہے ہیں جس پہلے دن لوگوں کے دلوں دنوں پر اللہ نے سارا کچھ بھیجا کلفات ضرور تو فرما دے اب تو انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں الٹیمیٹم نہیں دیا فنجر صرف پہلے تو سارا انٹرنیشنل بائی یہاں صرف یہ بتایا ہے تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں سم من نجی رسول خیر جب معاملہ آیا ہم نے نجات دے دی اپنے رسولوں کو دیکھا جب بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے جب مقابلہ آتا ہے اللہ فرماتا ہے بننا آنا و رسولی مقابلے کے وقت میں غالب پاتا ہوں اور میرے رسول گالے ہوتے ہیں لاغلے بننا اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب مقابلہ آ گیا عذاب اللہ کا آنے لگا ان کی لڑائی شروع ہو گئی اللہ فرماتے اس لڑائی کے اندر ننجی روسل والذین آ ہم نے نجات دی رسولوں کو اور ایمانداروں کو اور ہمارا حق بنتا ہے کہ مومنوں کو نجات دے جب مقابلہ آ گیا یہودیوں کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کو مارنے کے لیے اور ان کو پھانسی چڑھانے کے لیے وارنٹ گرفتاری نکلوائے جج کے ساتھ متا پکا لیا اب پکڑنے کے لیے آئے مقابلہ آیا اللہ نے فرمایا ہے ایسا ڈر نہیں انی متوفی کا مارنے والا میں ہوں یہ پڑوے تمہیں نہیں مار سکتے عیسا علیہ السلام نے کہا پھر یہ وہ تو ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں اللہ نے فرمایا راف ہے جب میں زمین پہ تجھے چھوڑوں گا نہ یہ کس باب کو قتل کریں گے متوفیق کیوں اللہ کا قانون ہے کہ جب مشرق کا مقابلہ آ جائے تو رسول کو اللہ غالب کرتا ہے مغروب نہیں کرتا اسی لیے فرمایا کہ فرمایا قذا لہ حقا علينا ننجل المؤمنين ہمارا حق بنتا ہے ہم پر حق ہے کہ ایماندار ہو جاتے ہیں قل یا یوحناو ان کنتم فی فرما فرمادے اے میرے پیغمبر اے لوگوں اگر تمہارے میرے ہم دین میں تمہیں شک ہے فی شک من دینی فی تحویلی ان تمہیں یہ شک ہے کہ چند دن کے بعد یہ اپنا دین پھیر لے گا فی شکم من دینی، فی تحویلی ان دینی اپنے دین کو پھیر لوں گا تو ابھی سن لو فلا من دور اللہ جن کو تم پکارتے ہو میں ان کو قطن نہیں پکارتا اب میرا مذہب سن لو کن ابد اللہ, اللہ میں تو پکاروں گا اس کو جو آپ بچا رہتا ہے اور تمہیں ختم کر دیتا ہے جو خود بچ جاتا ہے تُمَ خَتَمْ کر دیتا ہے وہ عمر تو ان اقول من اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تو یقین رکھنے والوں میں سے ہو جاؤں اور مجھے یہ بھی امر دیا گیا ہے اقیم وجھا کل الدین حنیفا ٹھکا کے رکھو اپنے دین کے لیے اپنے چہرے کو حنیفا صرف میری طرف کا ہو کے رہنا ولا تکونن من المشرکین کی طرف سے نہ ہونا ولا تدعون دون الله ما لا ینفع وکلا یضر نہ فکار نقات کے بغیر کسی کو جو نہ تمہیں نہ حد سے فال تفهیم نہ گز میں ظالمین مجھے بھی دھمکا دیا گیا ہے اگر تو اس کے خلاف کرے گا تو تو بھی ظالموں سے ہو جائے گا وہی ہمسس ک اللہ بذر الفلا کاشف له اگر بند کر دے اللہ تج کو کسی معمولی دکھ کے ساتھ بذر یہ تنوین تنقیل کی ہے تکلیف کی معمولی دکھ کے ساتھ تو بھی نہیں کھولنے والا اس کو مگر وہی وہی خیرن اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ بخیرن یہ بہت بڑی اچھائی کا یہ خیرن کی تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے تفخیم کی کہتے ہیں فلا رات دلے فضلے ہی پس اس کو اس کا فضل کوئی نہیں رات واپس کرنے والا یسیب شاہ میں نے بات ہی پوچھتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے وہ غفور الرحیم وہ غفور الرحیم ہے کل یاس او لوگو تاکی آ چکا ہے تمہارے پاس حق مر ربکم الحق واقع الحق جو واقعی ہے مر ربکم نماحیت نفسی جو اس قرآن پاک کے ذریعے ہدایت حاصل کرے گا حق جو آ ہے حق جو شخص اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرے گا ان نمایا تدیل اس کو اپنی جان ہدایت میں کر ڈالے گی وہ منزل جو شخص اس قرآن پاک کا انکار کر کے گمراہ ہوگا فائن نماز یز اس کا نقصان اس کی اپنی جان پر ہے وہاں ان علیہ <بِوكیل> کمبے کیوں اس لیے یہ مانا کیا ہے کیونکہ ہدایت صرف قرآن ہے ہدایت صرف قرآن اور کوئی کتاب ہدایت نہیں نہ حدیث ہے نہ فقہ ہے نہ وغیرہ وغیرہ ہدایت کی کتاب ہے تو صرف قرآن پاک ہے اس لیے مانا اس پہ یہاں چسپا ہوگا کہ جو شخص قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت اس کی اپنی جان کے نفے کے لیے ہے اور جو قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا عذاب اس کے اپنے اوپر ہے میں تمہاری کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہوں بت مایو ہا علئے <عِلَيْك> پیچھے چلو میرے رسول بس مکلی گل یہ کہ جو کچھ آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے بس پر حتیہ یہ اللہ ابتبا کے اندر صرف کتاب اللہ اتباع کے اندر کتاب اللہ کے بعد صبر کرے اور کسی کتاب کی طرف نہ جائیں اے وصبر حتّیٰ یا حکم اللہ حتیٰ کہ فیصلہ اللہ کر دے گا وہ خیر الحاکمین